رحمب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کاف ها یا انصاد رحمت ربوز کری کا فا یا این یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکری پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شولہ مارنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا خفت من من اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائی ہو جی نو سمی ای کر ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یاحیہ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا قال رب یکون غلام وکانت وقد بلغت من الكبر انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بی بی بانجھ ہے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 اور تم کچھ چیز نہ تھے اور جانی اور کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقدر فرما فرمایا نشانی یہ ہے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 کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو بقوة اے کی ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے يكن جبارا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے وسلام اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ان پر سلام اور رحمت ہے وذکر في مريم اذن تبذت من مكانا شرقيا اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا قال اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقي مريم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں اننا یکون دی غلام بشر مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں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 اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی نقل می پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی تحت تحت کی اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی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 فلن اليوم تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی فأتت به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 إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں اور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 اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوط کا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا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 یہ مریم کے بیٹے ایسا ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں میں پور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 اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے من بينهم للذین من يوم عظیم پھر کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج سری ہی گمراہی میں ہیں يوم اذ الأمر وهم في وهم لا يؤمنون اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں ڈالتے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 اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہوجیے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا بدیش ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں أَرَاغِبٌ يَا لَأَرْضُ مَنَّكَ <مَلِيَّا> اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا قال سلام لك كان ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ رَبِّي أَكُونَ رَبِّي شَقِيًّا اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کی سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا نوی اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اس کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا لهم من لهم صدق اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا إنه كان وكان رسولاً اور کتاب میں موسا کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے پوری کرو نی اور ہم نے ان کو تور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا له من حارون اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا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 ادریس نبی اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ناری اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا اندی من مل من درتی ادم نو درتی من من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 یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یاقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے فَقَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَارُ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 اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے لا لغواً إلا سلاماً ولهم رزقهم بکرتاً وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےودا کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا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 وما كان ربك نسيا اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردیگار بھولنے والا نہیں رب هل تعلم له یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو قَيَقُولُ الْإنسانُ أَئذَا مَا مِتْتُ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 من كل اشد پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے لینگ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گی اور ادھر کون الدین دینو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 وَكَمْ قَبْلَهُمْ مِنْ هُمْ أحسَلُ أَسَافًا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی وہ لوگ ان سے ٹھاٹ اور نمود میں کہیں اچھے تھے قُل من كان في اذا رأوا ما من هو مكانا کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خا عذاب اور خا قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے سلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں سر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا اطلع الغیب عند الرحمن عهدًا کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے سَنَكْتُبُ مَا يَقُونُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں وَنَرِفُهُ مَا يَقُونُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے آئے گا وَاتَّخَذُو دون اللہ لهم عزاً اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوئی ہرگز نہیں وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے الم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا تو تم ان پر آزاد کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں يوم نحصر جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے إِلَى جَهَنَّمَ وِردًا اور گناہگاروں کو دوزک کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے لا تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو الارض وتخر قریب ہے کہ اس افترہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں اندعو للرحمن ولدا کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ان كل من عبدًا تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے لقد وعدهم اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے يوم فردًا اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عُدًا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا ان فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لُدَّا اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرحیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالووں کو ڈر سنا دو